<تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحمہ الحمد اللہ وحمد علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ میں مجھے تمام خران اور باقی سامعین کو اسلام عرص کرتے ہیں شکر اللہ سلسلہ درس باب الحرش درخت نمبر آٹھ اور پیج نمبر ایک چونتیس ہے اور آج کے بعد میں جب بندہ احرام ماندہ ہاں احرام میں کون کون چیزیں حرام ہیں یہ آپ لوگوں تک بیان ہوا کون چیزیں مکرو ہیں یہ بھی بیان ہو گیا اب آپ جو ہے احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو مکہ میں داخل مکہ کے قریب پہنچیں تو کیا کیا حکم ہے اور اندر کا داخل ہو جائیں حرام میں تو کیا کیا دعائیں پڑھنا ہیں یہ بیان فرما رہے ہیں توماتے ہیں فائدہ آرادا جب آپ ہاں جی آپ کے جو ہے احرام کی حالت میں آپ سفر کر کے جب آپ کعبے مکہ میں پہنچا فرماتے ہیں فائدہ آرادا جب آپ ارادہ کریں اینیت غلام مکہ تا یہ کہ آپ مکہ میں داخل ہو جائیں تو دوبارہ ایک ایک دسل استہبا بن مستحب طور پر غسل کریں آج کل جو ہے چیز ہوا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ آم نے یہاں سے حرام باندھا ابھی پہلے زمانوں میں تو پیدل چلنا ہوتا تھا تو مکہ پہنچتے پہنچتے جو ہے کافی انسان بدحال ہو گئے یا سواری پر اس زمانے کی جانوروں پر ابھی تو آج جو ہے چار پانچ گھنٹے کے اندر زیادہ زیادہ آٹھ دس گھنٹے کے اندر جو ہے آپ نے پاکستان سے احرام باندھی اور غسل کیا اور ابھی اسی دس گھنٹے کے درمیان آپ مکہ میں بھی پہنچ جاتی ہیں تو اس لحاظ اور پھر راستے میں کہیں غسل کا موقع نہیں ملتا ہے اور آپ ڈائریکٹ جو ہے مکے کے اندر اپنے مصروفانے میں پہنچ جاتے ہیں اس لیے جو ہے مکہ مکے کی شاد سے شروع میں پہنچ کر یہ غسل کرنے کا جو حکم ہے یہ آج کل ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتی فرماتے ہیں فائدہ البتہ اگر جدے پہ پہنچنے کے بعد غسل کریں اس تو, تو ضرورت نہیں کیونکہ ابھی آپ نے احرام بان کے کیا ابھی چند دو تین چار چن چند گھنٹے ہی گزرا ہے کوئی دن نہیں گزرا تو اس وجہ سے جو ہے یہ حکوم پر عمل کرنا تھوڑا مشکل تھا ہوتا ہے فرماتے ہیں فائدہ اعلیٰت خلا مکہ تھا جب آپ ارادہ کریں مکہ میں داخل ہونے کا شاعر مکہ میں ایک تسل استواب مستحق طور پر غسل کریں البتہ جن کو معصر ہو جائیں وہ کریں کیونکہ سنت ہے البتہ پورا نہیں کر سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے احرام کو کوئی خلل نہیں کیونکہ یہ غسل مستطف ہوا جب نہیں پھر احرام بننے کے بعد پھر یہ غسل کے بعد احرام تو اس سے بندہ ہوا ہے خدا داخلہ مکہ تھا اب مکہ شہر مبارک میں داخل ہو جائیں گے اب مکہ میں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے اب مسجد احرام میں آپ پہنچے گی کیونکہ خود کہوا جو ہے کعبہ ہیں کعبہ کا جو مین عمارت ہے جس کی کتاب نے طواف کرنا ہے وہ سنڈر میں ہے <coughs> اور اس کے اطراف میں طواف کی جگہ ہے بہت بہت وسیع جگہ ہاں جی اس سے پہلے جو ہے اطراف میں مسجد الحرام ہے تو مسجد الحرام ہی سے گزرے بغیر آپ آگے کا مطاف میں طواف کی جگہ اور کعبہ پہ نہیں پہنچ سکتے ممکن ہی نہیں اس لیے فرمائیں وہ ابتدا اعلیٰ ابتدا کہیں گے کہ مسجد الحرام نے مسجد الحرام سے میں داخل ہونا شروع کریں گے ہاں اور اپنے عملیہ تصلے مسجد الحرام ہی شروع کر مسجد الحرام میں داخل ہوگا تو متعضہ آ یا نل بیتا جب آپ جب مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے تو کئی جگہوں سے تو باہر سے ہی حرام کے اندر داخل ہونے سے مین گیٹ سے آگے کعبہ نظر آتا ہے ہاں جی کعبہ نظر آتا ہے تو متن و عیزہ آباد تھوڑا سا آگے چل کر نظر آتا ہے فرماتے ہیں واحضہ آئین البید جب کو وہ گر نظر آیا معائنہ ہوا گھر سے مراد وہی شریف مسجد الحرام نہیں بلکہ کعبہ شریف مسجد الحرام کرا سو کے کعبہ شریف تو بعد جگہوں سے باہر سے ہی نظر آتا ہے پھر تو وہیں باہر رک کر یہ دعا پڑھیں گے اور جہاں سے نظر نہیں ہے وہ اندر جا کر جب نظر آنے لگا کعبہ شریف تو یہ دعا پڑھیں گے تو واحض آئین البید جب آپ نے کعبہ شریف کو دیکھا گھر کو دیکھا الوید فکر میں جب بھی الوید ایک معلوم اور مشخص گھر کے معنی میں ہے اور اکثر کعبہ ہی مراد ہوتے ہیں اللہ کا کعبہ مراد ہوتا ہے تو عیدہ عین البیت حسن باب الحج میں جب آپ دیکھ لیں گے کعبہ کو تو قالا یوں دعا کرے گا نا قالہ کا یہ نہیں دعا کرے گا علّہمہ ضت حاظ البیتا تشریف انو تعظیم انوا محابطَََ و النو اللہ منت و وََقَََََََ السلام و عليق يرجلام ہيں نا غب نَِ السلام و, و دداخل دار السلام اس دعا کو پڑھیں ہنى علم اللہ ذد حاظ البتا اضافہ فرما اس گھر کے سلسلے میں تشريف و نيش كى شرافت اس کے ہنى كى شرافت میں اضافہ نامہ شان مرتبے میں و اس کی عظمت میں و محابت نيش کی۔ حیبت اور دبدبے میں وبرِش کی نیکیوں میں و تقریب ع نیش کی عزت و تقریب میں ان تمام چیزوں میں اضافہ فرما روز بروز اللہ اس کی تعظیم شان مرتبہ دبدبا ہاں جی ان سب میں تو اضافہ فرما میں اللہ انت سلام تو ہی سراپا سلامتی ہے انت تو السلام و سراپا سلامتی ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے تو ہی سلام یعنی تو ہی سراپ و سلامتی ہے. تمام سلامتی اس کائنات کے اندر تج سے امن کا سلام اور تمام سلامتی تش سے ہے وہ الے کے جو سلام اور تمام سلامتی تیری طرف پلٹتی ہے لے کا تیری طرف یارج پلڑتی ہے السلام تمام سلامتی ہائینہ رب بنا اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ دے ہمیں زندانی ہمیں حیات دے ہمیں زندگی دے رب نے ہمارے بربر نگار بھی سلام سلامتی کے ساتھ یا اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھیں سلامتی کے ساتھ زندگی دے دیں یعنی سلامتی در دین اور دنیا جسم اور روح ہیں ظاہر و باطن ہر چیز میں اللہ ہمیں سلامتی دے کر ہمیں زندگی عطا فرما وعداخل اور ہمیں جب ہم اس دنیا سے سفر کریں گے آخرت کے طرف تو ہمیں داخل فرما دار السلام سلامتی کے گھر میں مراد بیش ہے قرآن بابلی بیش کو بھی دار السلام کہا ہے یہ لیے وہی دعا کر دیں اللہ میں داخل فرمائیں دال السلام سلامتی کے گھر میں یہ دعا پڑھیں اور کسی کو یہ دعائیں نہیں آتا ہے تو یار کب برا اللہ اکبر پڑھے وح اللہ, اللہ پڑھے ہاں ایک دعا پڑھیں کہ جد کا ہی دعا پڑھیں اور لا لہ اللہ, اللہ پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد پھر وقا صد الحرام اور پھر مسجد حرام کا ارادہ کریں اس لیے سمجھ میں آ رہے ہیں حرام کے دروازے صاحب کو کعبہ نظر آ رہا تو یہ دعا محدود حرام کے گیٹ پر پہنچ کر بھی کسی بھی گیٹ پر سو کے قریب گیٹ ہیں جس گیٹ سے بھی اب داخل ہو گئے اس گیٹ پر پہنچ کر بعض جگہوں سے کعبہ نظر آتا ہے بعض جگہ تھوڑا اندر جا کر نظر آتا ہے فرمائے ہوا کا صدل بیت زمانے میں چھوٹا تھا نا رہیا یہ اس زمانے میں شاسی طور بہت چھوٹا تھا لہذا ہر دروازے سے نظر آتا تھا ہر بدالے سے نظر آتا تھا اس لیے شا سین فرمایا قصد المحج الحرام لیکن ابھی نظر نہیں آتا ابھی بہت سی جگہوں سے نظر نہیں آتا ہے یعنی کچھ جگہوں سے نظر آتا ہے ایک چند گیٹ سے نظر آتا ہے کعبہ چند گیٹ سے نظر نہیں آتا تو جس گیٹ سے نظر آتا ہے اس میں جو ہے وہیں سے دعا پڑھ کر پھر اندر داخل ہو جائیں جہاں نظر نہیں آتا ہے تو اللہ مفتا لیا اباب رحمتی کا پڑھ کر اندر داخل ہو جائیں داخل ہونے کے بعد جب کعبہ نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں تو یہ وقاصہ تھا مسجد حرام اور مسجد حرام کے ہیں یہ وہ زمانے کے لحاظ سے وہ زمانے میں یقین ہوں جو یقیناً جو ہے کعبہ جہاں سے بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوگا کعبہ آپ کو نظر آئے گا تو میں بعد الحرا کے مین دعا اب اس دعا سے جو کعبہ نظر آنے کے بعد مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنے کے بعد کیا کریں کعبے کے اندر داخل ہونے کون سے داخل ہونے وہ زمانے میں چونکہ باہر سے ہی دعا پڑھتے تھے کیونکہ ہر دروازے سے نظر آتے تھے تو کعبے کے اطراف میں جتنے بھی دروازے ہیں نا گیٹ ان سب پہ نام لکھا ہوا ہے مختلف اصحاب کے نام ہیں بنی اشم کے لوگوں کے شاستوں کے نام ہیں جدید نام پرانے نام ہوتے ہیں تو ایک دروازہ بابِ بنی شعبہ کے نام سے ہے فرمایا آپ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور داخلہ کعبے میں داخل ہو جائیں باب بنی شعبہ بنی شیبہ, شیبہ نام دروازے سے یہ رسول اللہ کے گھر کی جانب سے ہے ابھی رسول اللہ کے جس گھر میں آپ پیدا ہوا تھا وہ اگر ابھی کعوے پہ جو ہے وہاں پر اس کو لائبریری بنا کے رکھا ہوا ہے اور یقیناً زمانے کی شکلوں کو جگہ وہی ہے تو اس سائٹ پہ ادھر صاحب نیچے اتر آئیں گے اور اس علاقے میں کوہ آب کو اس نامی پہاڑ بھی ہیں وہیں سے نیچے آئیں گے کا گھر ہے اس سے نیچے آئیں کعوہ ہے تو یہ باب اب شعبہ بھی اسی طرف پہ ہے تو خدا خلم بابِ بنی شعبہ تو آب بنی شعبہ سے بنی شعبہ کے نام سے جو دروازہ ہیں مین گیٹ ہے اس درسے آپ کعبے کے اندر داخل ہو جائیں پھر جو ہے اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو ایک طواف ہے جو لوگ دور سے آنے والے لوگوں کے لیے طوافِ قدوم کے نام سے ہے طواف نفلی طواف ہے جس طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تہیۂ مسجد پڑھتے ہیں نا مسجد دو رکعت پڑھنا سنت ہے نافل ہے ایسے ہی کعبے میں جب آپ داخل کریں گے طواف کرنا ہے کعبے کے گرے سات دفعہ چکر پھر مقام ابراہیم پہ آ کے دو رکت نفل یہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں یہ تواف جو ہے آپ کے عمرہ جو عمرے کے اپنے چار رکن ہیں ہاں عمرے کے رکن کی جگہ پر نہیں ہے یہ ذمہ رکھو یہ بات کے بھارتوں سے تھوڑا سا شبھہ ہو جاتے ہیں بات سمجھنے میں مشکل ہو جائے اس میں ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بتا کے رکھتا ہوں یہ تواف کعوے خود اُسے مکہ کے ہدوم رہنے والوں کے لیے یہ تواف مستعفی نہیں وہ لوگ پہنچتا رہتے ہیں ہم لوگ جو دور سے آتے ہیں اور جو تماتو کرنے والے خران کرنے والے ان کے لیے جو ہے یہ توافِ ہدوم یعنی طاف قدوم جو ابھی ابھی کعبے پر پہنچ کر پہلی دفعہ کرنے والا طواف یہ مستحب طواف ہے نفلی طواف ہے تہی مسجد کی طرح ہے کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں آپ کے عمرے کو آپ کے حش کو کوئی نقصان نہیں پہنچتی ہے ہاں جی تو یہ ذن میں رکھو فرمائی شروع کریں طوافِ قدوم سے جو نفلی تواف میں صرف طواف ہوتی ہے سائی نہیں ہوتی ولا یا جو جو طواف ہو تو اور ہر طواف کرنا جائز نہیں ہے علام کے بغیر یعنی مردوں کے لیے آپ کو یہ احرام کے گے تو ہی ہو جائے گا اور خواتین کے لیے پورا جسم چھپانا ہے سوائے چہرے کے ہاتھوں کے جو ہے کلائی سے نیچے پاؤں کے ٹہنوں سے نیچے یہ حصہ نکال کے رکھیں تو اس کے علاوہ باقی سارا جسم ڈانپا ہوا ہونا ضروری ہے خواتین کے لیے تو ولاج وجہ طا بطورت مکمل پردے کے ساتھ و تہارتی اور تہارت رکھتا ہو من الحدث سے اور آپ پاک ہو حدث سے حدث سے یعنی حکمِ نہ پاکے یعنی آپ باوجود ہونا بھی شرط ہے اور اگر آپ کے اوپر کوئی غسل واجب ہے تو وہ غسل بھی کیا وہ ہونا ضروری ہے جس پر غسل واجب ہو کوئی واجب غسل ہاں خواتین کا پھر معصوص غسل واجب ہو تو غسل کیے بغیر آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تو مسجد حرام میں بھی پر بھی داخل نہیں ہو سکتے اور اس حالت میں تواف بھی جائز ہے طواف کے لیے پاکی شرط ہے وضوع وضوع بھی شرط ہے اور غسل واجب ہے تو غسل بھی شرط ہے غسل کے بغیر جس طرح نماز جائز نہیں ہے غسل, غسل کے بغیر تواف بھی جائزنی طواف و نماز کا ایک حکم ہے تو وہ تہارت پاکی حاصل کرنا پاک سے ندس وضو کے ہوا ہو غسول واجب ہو تو وہ کیا ہو وقت اور آپ کے جسم لباس پہ کسی قسم کو کی کوئی ناپاک چیز نہیں ہونی چاہیے جن کا اپنے بابِ تعلن پر ناپاک جیسے خون ہیں اور کوئی نجیس چیز ہے کوئی بھی ناپاک چیز جس کا دو ناپ پر شران واجب ہے وہ دوہیا ہوا ہونا ضروری ہے خبر سے وہ شرن ناپا جی کو مثالیں جیسے خون یا کسی کے لباس پر بچے کا پیشاب ہو خواتین کے لیے ایسا مسائل پیش آتا رہتا ہے تو اس کو پاک کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے آپ کا لباس بھی پاک جسم بھی پاک غزو غسل اور ویسے بھی حقم کی ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے طواف طواف کے لیے ہاں جی اب آگے فرماتے ہیں یہ جو ہے دعا ہو گیا مشہور میں داخل ہوتے ہوئے اور جو ہے باقی کے بغیر داخل نہیں ہوتا ہے داخل ہو جو بابے بنی شیوا سے دائل ہونے کا حکم ہو گیا آگے شخصے فرماتے ہیں وہ جائز اللہ حاضن کسی بھی شخص کو کھلا مکہ تھا یہ کہ وہ مکہ شریف میں داخل ہو جائیں یعنی وہ لوگ جو مکے سے باہر سے آتے ہیں خواہ اسی سعود عرب کے ملک سے آتے ہیں خواہ باہر کسی بھی دنیا سے آتے ہیں ان کے لیے جائز نے کہ داخل ہو جائیں شہر مکہ میں اللہ یقو نے کی وہ محرمن احرام باندھا ہوا حج کے ایام میں ہو تو حج کے احرام باندھا ہوا ورنہ باقی سال بھر عمرے کے احرام میں احرام عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے آنا صرف احرام باندھنے عمرے کی نیت کرنے ایک عمرہ کرنا اللہ کے گھر کا تمام مسلمانوں پر جب اس حدود میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حق ہے گویا کہ پھر فرمایا جو ہے جائز نہیں ہے مکے میں داخل و نہیں اللہ یقون مہرمان یا عمرے کے احرام یا حش کے احرام مریض المریض الود چند لوگوں کے لیے نہ ہے مگر بیمار شاد وہ کوئی بیمار شاع با سے مکہ میں جا رہے ہیں یا کوئی علاج کے لیے وجہ سے ہوں گے اس کے لیے آگے اکا میں بجا لانا مشکل ہے لیکن اس پر احرام ماننا واجب نہیں ہے من یا ان لوگوں کے لئے یہ تو کر اس کا کثرت دا... اس کو بار بار داخل ہونا ہے کہ مکہ پہ کثیرن کسرت کے ساتھ وہ شاع جو ہے کم با کثرت مکے میں اس کا آنا جانا رہتا ہے جیسے کل حتاوین وہ زمانے کے لحاظ سے فرمان لکڑ ہارے وہ لوگ جو باہر سے لکڑیاں لے جاتے تھے مکے میں بیچتے تھے یعنی ول حشاشین وہ لوگوں کی مکہ میں قربانی کے جانور اکثر ہوتے ہیں ان کو گھاس باس وغیرہ لے جاتے ہیں حشاشین گاس لے جانے والا وہ زمانے کے لحاظ سے وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے جو بھی لوگ ہیں جن کا بار بار آنے جانے والا آج کل ایک بندے کا کافی مکہ پہ اس کا نوکری ہے لیکن وہ مکہ میں نہیں رہتے جدہ وغیرہ میں رہتے ہیں چڑ ایک دو گھنٹے کا راستہ ہاں جی تو وہ جو ہے روزانہ آنا جانا کرتا ہو یا ہر دو تین دن کے بعد ہفتے میں آنا جانا کرتا ہو تو ان کے لیے احرام آباد کے جانا واجب نہیں ہے کوئی بھی کاروباری لوگ ہیں یا جیسے آج کل جو مختلف کمپنیوں کے ایڈورٹائز ہیں ہاں جی اس کے اشتہار کرتے ہیں یا سپلائزر ہیں سامان لے تو سپلائی کرتے ہیں ہاں یہ ڈرائیو طبقہ ان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے آنا جانا تو ان تمام لوگوں کے لیے جو بار بار آنا جانا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن یا روزانہ یا ہفتے میں تو بار بار تو ان پر جو ہے احرام میں جاننا واجب نہیں اور وہ احرام باندھ کو عملہ کرنے کے لیے دیہبان کے جائیں نہیں تو ان پر احرام باندھنا واجب نہیں اس کے علاوہ باقی لوگوں کو احرام باندھ کے احرام باندھے بغیر ایسے نہیں جا سکتے اب آگے فرماتے ہیں وہ مناہرم جس کسی نے رام باندھتا باندھ کے وہاں چلا گیا وہ خرج ہے پھر کعبے پہ گیا پھر وہ وہاں نکل لائیں یہ پیراگراف کل پلنگ انگیش میں جگہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ان جی